فقال الله تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحميد اعوذ بالله السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفقه یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایديکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلكم الى القعبین و این کنمبل فتحم مربا او الا سفرین او جا مسم تجدیم اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے تو وضو انسان کرے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پھر اس وضو کو کر لینے کے بعد کچھ ایسے افعال ہیں جن کی بنا پر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آج کے درس میں ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے بزو کرنا لازم ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مم مسا زاکارہ ہو سنن نبی داود کتاب تہارا باب البھو اب مسیح زکر اسی طرح نسائی کتاب باب البھو اب مسیح زکر جامع ترندی کے بھی باب تہارا باب البھو ابم مسیح اور ابن ماجہ کا بھی یہی حوالہ ہے سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو آدمی اپنی شرم کو چھوے وہ وزو کرے تو بغیر حائل کے بغیر کپڑے کے آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے وضو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ والدہ مثلا چھوٹا بچہ ہے اس نے پیشاب کر دیا اس کو استنجا کرواتی ہے اس کی شرم کو ہاتھ لگاتی ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنوا رہے ہیں مم مسا زاکاراہ فال تا وزا جو اپنی شرم کو چھوے وہ نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وہ وزو کر لے تو وضو کرنا اس بندے کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا جا رہا ہے جو اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے ہاتھ لگاتا ہے بغیر حائل کے تو اب والدہ جس نے اپنے بچے کا استنجا کروایا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کو چھونے والی نہیں حدیث کے الفاظ ہے محمد سازا کار فلاسا جو اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگاتا ہے چھوتا ہے وہ بلو کی بغیر نماز نہ پڑے جامع ترمری کی حدیث نمبر بیاسی ہے سورن سائی میں ایک ہے اور اسی طرح سورنبی دود کی حدیث نمبر ایک ہے محمد سازا کارا ہو فال یا تا کے بغیر نماز نہ پڑے وہ بندہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے پھر اسی کے ساتھ ملتی جلتی اور بھی چند ایک باتیں ہیں جن سے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو شاید ٹوٹ گیا مثلاً راہ چلتے ہوئے ایک آدمی گھر سے وضو کیا اس نے اور گھر سے وضو کر کے چلا اور راستے میں کہیں اس کا پاؤں گندی نالی میں آ گیا پانی گندا تھا اس کے چھینٹے اس کے پاؤں پر ٹانگوں پر پڑ گئے تو گند ناپاک چیز ضرور لگی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا ناپاک چیز کے لگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے ناقید وضو قرار نہیں دیا ایک بنیادی اصول اور قاعدہ سمجھ لیں کہ وزو کرنا امر تعبدی ہے وزو کا قائم ہونا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کا تعلق عبادات سے ہے اور عبادات کا وجود اور عدم وجود دونوں کتاب و سنت کی نسل سے ہی پتا چل سکتا ہے ایک آدمی الٹے سیدھے طریقے سے اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا ہے اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے لیے ہم کتاب و سنت سے رجوع کریں گے کہ کتاب و سنت میں دین اسلام نے جس انداز میں وضو کا طریقہ کار بتایا ہے اگر اسی انداز میں کوئی بندہ وضو کرے گا تو اس کا وضو قائم ہے وگرنا نہیں وضو کے قائم ہو جانے کے بعد اب یہ وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے اس کا فیصلہ بھی شریعت کرے گی کیونکہ بدو یہ کوئی مرئی ظاہر نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ سمجھ لے کہ جی اب ہے اور اب نہیں ہے تو شریعت اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ بدو موجود ہے برقرار ہے باقی ہے یا نہیں باقی ٹوٹ گیا ہے تو اس بارے میں جب تک دین اسلام کا امر نہ آ جائے اس وقت تک ہم یہی کہیں گے کہ وضو قائم نہیں ہوا اس آدمی کا وضو نہیں ہوا ایسے ہی برو جب شرعی اصولوں کے مطابق ہو جائے تو اس کے بعد وضو کے ٹوٹنے کا حکم کوئی شخص بھی اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک وضو کے ٹوٹنے پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو کوئی دلیل شرعی آئے گی تو پھر اس وقت اس شخص کا وضو قائم ہوگا برقرار ہوگا دلیل شرعی آئے گی تو کسی شخص کا وضو ٹوٹے گا ختم ہوگا وضو کے قائم ہونے کے لیے وضو کے ٹوٹنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے جو کہ اس بارے میں موجود نہیں کہ نجاست والی چیز اگر بندے کو لگ جائے جسم پر تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں یہ ہے کہ جو شخص اپنی شرم کو چھوے اس کا وضو نبی کریم صلی اللہ فرماتے ہیں ٹوٹ گیا وہ وضو کیے بغیر دوبارہ نماز نہ پڑے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمان مبارک موجود ہے اس آدمی کے بارے میں جس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے سر نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا فصا کم فصل فلین صارف فل والی عیدی سالح جب تم میں سے کسی آدمی کی ہوا ہارے جو نماز کے دوران فلی سرف نماز چھوڑ کے چلا جائے فلی وزا وزو کرے والی عیدی سالح اور نماز کو دوہرائے لوٹائے تو ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے بھی گرو ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح گرو کے ٹوٹنے کے اس میں سے بولو براز کا کرنا بھی ہے حاجت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے آ تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی کدائے حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے یا بیویوں کے ساتھ تم نے مباشرت کیا ہے ہم بستری کی ہے پانی نہیں ملتا تو تیم کرو تو پانی کی موجودگی کی صورت میں وضو کو رے کرو گے اگر کدائے حاجت کی ہے غسل فرد ہے تو پھر غسل کیا جائے گا پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا تو بولو براد یہ بھی سبب ہے وضو کے ٹوٹنے کا اس سے بھی وضو واجب ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی سو جائے تو سونے کے بعد اٹھے تو وہ بھی وزو کرے اس کے لیے بھی بدو کرنا ضروری اور لازمی ہے سنند دارمی کتاب و تہارا باب البو امین النوم حدیث نمبر سات سو بائیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی موجود ہے انمل العینان نے وکا اس نامت عین اس طلاقل جو دو آنکھیں ہیں یہ تسمہ ہے انسان کے جوڑوں کا تو جب آنکھیں سو جاتی ہیں یہ تسمہ کھل جاتا ہے اس پر ختم فاصل ہو جوڑ اس کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں سوئے آدمی کی ہوا بھی خارج ہو جائے اس کو کوئی پتا نہیں چلتا خبر نہیں رہتی لہذا تو پھر اب اس کو یقین نہیں کہ وضو باقی ہے یا نہیں باقی سونے والے آدمی کو تو یہ جب نیند سے بیدار ہو تو وضو کرے لیکن اگر نیند ایسی ہے کہ اس نیند میں انسان مکمل طور پر نہیں سوتا آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ شعور باقی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں گرو کرنا لازمی اور ضروری نہیں بلکہ اس کا وضو قائم ہے اور بالکل صحیح اور درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہیں نماز کی اکامت ہو گئی ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا ہے اور باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے نایسا باد القوم حتہ کے کچھ لوگ اگنے لگ جاتے ہیں تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی وزو نہیں لوٹات نہیں دہراتا جامع ترمدی کتاب الجماج کلامی باد المام منل ممبر حدیث نمبر پانچ سو سترہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے تو اس قسم کی نیند جس میں صرف اونگ ہو اور انسان کے ہوش و حواس قائم ہی ہو تو اس دوران اس آدمی کا وضو قائم اور باقی ایسا ہے تو مختصرا اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں ماں خارا جامن سبیلین بولو براد یا ہوا کا خارج ہونا یہ بنیادی سبب ہے یا ذکر کو چھونا اپنی شرم کا کو چھونا یہ سبب ہے بدو کے ٹوٹنے کا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی موجود ہے کہ جو شخص اونٹ کا گوشت کھاتا ہے وہ بدو کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انل بدو امل ابل اونٹ کا گوشت کھا کر ودو کرنے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا منہا اسے ودو کرو اونٹ کا گوشت کھاؤ تو ودو کرو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی ودو کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ چند ایک اسباب ہیں جن کی بنا پر برو کرنا پڑتا ہے اسی طرح جنازے کو اٹھانے والا نبی کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ میت کو اٹھائے وہ برو کرے اب میت کو اٹھانے سے مراد میت کو اٹھانا ہے میت کی چارپائی کو اٹھانا نہیں میت کی چارپائی کو کندھا دینے والا اس کو حکم نہیں ہے وزو کرنے کا حکم اس بندے کو ہے جو بندہ میت کو اٹھاتا ہے وہ وزو کرے مثال کے طور پہ میت کہیں اوپر والی چھت پہ ہو آدمی فوت ہو جائے چار پائی سیڑھیوں سے گزارنا ناممکن ہو مشکل ہو تو کوئی شخص اس کو اٹھا کے میت کو اور نیچے لے کے آئے یا اسی طرح میت کو اٹھا کے اور غسل دلوانے کے لیے غسل کروانے کے لیے آگے رکھتا ہے پھٹے پہ یا وہاں سے اٹھا کے پھر چار پہ پہ رکھتا ہے فرمایا جو بندہ میت کو اٹھائے وہ وضو کرے تو میت کو اٹھانے والا وہ وضو کرے گا اس کے علاوہ خون نکلنا پیپ نکلنا یہ ناقد وضو نہیں ہے اسی طرح کوئی شخص اگر جابے پہنتا ہے اور جرابوں کے اوپر سے مسا کرتا ہے مسا کرنے کے بعد جرابے اتار دے اس کا وضو قائم ہے وضو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں اسی طرح وضو کے دوران اگر کسی نے سڑک کے اوپر سے پگڑی باندھی ہوئی ہے پگڑی کے اوپر مسا کیا ہے اور پگڑی اس نے کھول دی اتار دی یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے ٹوپی کے اوپر مسا کر لیا ہے تو بعد میں وہ ٹوپی اتار دیتا ہے تو اس کا وضو قائم ہے جب تک کہ وضو کو توڑنے والے کوئی اسباب موجود نہ ہو تو وضو کا وجود اور عدم وجود دونوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اسی طرح وہ شخص جس کو بیماری ہے کہ اس کے پشاب کے کترے جاری رہتے ہیں مسلسل قطرے ٹپکتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت و اجازت دی ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ ایک وقت کی نماز ادا کر سکتا ہے اس دوران جتنے مرضی اس کے پیشاب کے قطرے نکلے وضو اس کا قائم و دائم ہے دلیل اس کی وہ مستحادہ والی حدیث ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ وہ اشتحادہ والی عورت کو ارساد فرمایا تھا کہ وہ ایک وقت کے لیے ایک کر لے بنتے بی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر سر نبی داود اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کے ساتھ ایک وقت کی نماز ادا کرنے کا کہا تھا تو اسی طرح بہت سی اور بھی باتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو چند ایک باتیں جو تھی وضو کو توڑنے والی نا وضو یا مجھے بے جن کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے جیسے میت کو اٹھانا ہے اونٹ کا گوشت کھانا ہے تو اسے وضو کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اور اسی طرح سبھی رین سے کسی چیز کا خارج ہونا یہ ناقید ودو ہے ودو سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی صورتیں تھوکا ذکر کرتے ہیں طے کرنا منہ بھر کے آ جائے تو ودو ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے آئے اور ان کو ملانے سے اتنی بن جائے کہ منہ بھر جائے تو تب بھی ودو ٹوٹ جاتا ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بات و سنت سے ثابت نہیں ہے مختصران آپ کو کہہ دیا ہے کہ کا ٹوٹنا اور ودو کا قائم ہونا دونوں کی دونوں باتیں یہ کتاب و سنت سے دلیل طلب کرتی ہیں اگر کتاب و سنت کی دلیل ہوگی تو ودو قائم ہوگا وگرنا نہیں کتاب و سنت کی دلیل ہوگی تو ودو ٹوٹے گا وگرنا نہیں کتاب و سنت میں دلیل موجود ہوگی تو ودھو واجب ہوگا وگرنا نہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا اظہار شلوار ٹخنوں سے نیچے تھا نبی اسلام نے اس کو بدو کرنے کا حکم دیا پھر آیا تو نبی السلام نے فاتح ودا پھر آیا تو نبی ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ بدو کرے اور پھر آپ اس سے خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ اس کا ایزار اور اس کا شلوار تحمد جو ہے وہ لٹک رہا ہے اور اللہ تبارہ کا وطا سے نیچے تحمد رکھنے والوں کی نماز قبول نہیں کرتا تو اسے پتا چلتا ہے کہ جس کا کپڑا لٹکا ہو ٹکنوں سے نیچے رکھ کر وہ نماز پڑھے تو ایسا آدمی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھنے والا اپنی نماز بھی اور ودو بھی دونوں دوہرائے یہ چند ایک باتیں تھی اللہ رب العالمین سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ سوال ہیں دو ایک تو یہ کہ ایک مسجد میں جب ایک جماعت ہو چکی ہو تو دوسرا آدمی جب دوسری جماعت کروائے تو وہ آذان بھی دے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ازان نہیں دے گا صرف اقامت کہیں اور جماعت کروائیں جتنے دو چار پانچ دس بندے ہیں اقامت کہہ کے اور جماعت کروا اور دوسرا سوال کہ گھر میں گھر کی بیٹھک میں نماز کی, جم, نماز کی جماعت کروانا اگر جماعت مسجد میں گزر چکی ہو تو اس کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان مرد آدمی کی نماز بلا ازرے شرعی گھر میں نہیں ہوتی لیٹ بھی ہو جائے پھر بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرے کسی ادر شرعی کے بغیر گھر میں مسلمان آدمی نماز ادا نہیں کر سکتا بلکہ اس کو مسجد میں جانا پڑے گا کیونکہ سنن ابھی داود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالی مسلمان آدمی کی نماز گھر میں قبول نہیں کرتا اللہ ہاں کوئی ادھر ہو تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے علیحدہ بات ہے بے دون ادھر کے بغیر مسلمان آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی گھر میں دوسری بات اگر ان کا ادھر ادر شرعی موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہی کامت کہہ کر بیٹھک کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں مثلا ہمارے ہاں تو شہر کی جو مساجد ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ این نماز کے وقت میں مسجد کھلی ہے اور جماعت ہونے کے پندرہ بیس منٹ بعد مساجد کو تالا لگ جاتا ہے کیونکہ چوری کا بہت زیادہ رجحان ہے تو اب پندرہ بیس منٹ بعد جماعت ہونے کے کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد میں جا کے اللہ کہ وہ مسجد کھلی ہو یا اس, کے, اس کو معلوم ہو کہ مسجد کی چابی کدھر سے دستیاب ہوگی اور وہ دینے والے بھی اس کو چابی دے دیں مسجد کی اور مسجد کھول کے نماز پڑھ لے مگر نہ شہری علاقوں میں تو یہ کام بہت مشکل ہے تو یہ بھی ایک ادر شرعی ہے کہ اب مسجد ہونے کے باوجود نہیں ہے اور نماز بر وقت ادا کرنی ہے تو جماعت سے اگر بندہ لیٹ ہو گیا تو جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وقت ملتا ہے وہاں نماز ادا کرے تاخیر نہ کرے بر وقت نماز پڑے کہہ رہے ہیں تیمم کا طریقہ بتا دیں تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارے مٹی اگر زیادہ لگی ہے تو ان کو جھاڑ لیں یا پھونک مار لیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو پہلے چہرے پر ملے مسا کر لیں اور پھر دائیں ہاتھ کا مسا کریں بائیں ہاتھ کے ساتھ اور بعد میں دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا مسا کر یا پھر پہلے ہاتھوں کا مسا کر لیں بعد میں چہرے پر پھیر لیں دونوں طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور و منقول ہیں ثابت ہیں دونوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں عیدگاہ میں نماز عید سے قبل کوئی اور نماز نہیں ہے یعنی تحیت المسجد وغیرہ عیدگاہ میں ادا نہیں کی جائے گی بات بالکل ٹھیک ہے حدیث موجود ہے لیکن فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ حدیث کہاں پہ آتی ہے اور کہاں پہ نہیں آتی تو شاید سن نسائی کتاب و العیدین باب السلات قبل العیدین و حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اور ستاسی میں یہ الفاظ آتے ہیں خاراجہ یوم علی عید نبی علیہ وسلام عید والے دن نکلے کا سلح رکھا آپ نے دو رکھتے پڑھی لم یوسلی قبلا بادہ آپ نے نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز پڑھی یہ حدیث تو موجود ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ عید والے دن آئے نماز آپ نے عید کی ادا کی دو رکھتے اس سے پہلے بھی کوئی نماز ادا نہیں کی اور بعد میں بھی کوئی ادا نہیں کی اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر نو سو چونسٹھ ہے کہ نبی السلاط وسلام رکعتین فکری رقأعین قبل والا وعدہ دو رکھتے ہیں ادا کی اس سے پہلے اور اس کے بعد ادا نہیں کی تو باقی جو الفاظ آپ نے پوچھے ہیں وہ کہاں پہ آتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ الفاظ کہاں پہ آتے ہیں فی ذہن میں مستحضر نہیں تو حدیث سرچ کرنا ہو نیٹ سے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ گوگل میں حدیث کے الفاظ لکھیں اور انٹر کر دیں آپ کے سامنے وہ حدیث آ جائے گی اس کا حوالہ آ جائے گا اسی طرح اسلام ویب ایک ہے ویب سائٹ اس پر بھی یعنی کہ یہ سہولت موجود ہے حادیث کی سرچ کرنے کی اس طرح شیخ علامہ ناف ال رحمہ اللہ کی ویب سائٹ ہے الالبانی ڈاٹ نیٹ تو وہاں پر بھی اس چیز کی سہولت میسر ہے موجود ہے وہاں سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اسی طرح عدرسنیا ایک ویب سائٹ ہے درر ڈاٹ نیٹ تو وہاں پر بھی حدیث کی صحت و سکم کے بارے میں معلومات اور اسی طرح حدیث کی تلاش ممکن ہے اسی طرح اسلام پورٹ ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر تو ماشاءاللہ اللہ کوئی دس بارہ ہزار کتب ہیں حدیث اور تاریخ اور اسی طرح دیگر موضوعات کی جن کے اندر بحث کرنا آسان ہے بحث کرنے کا آپشن موجود ہے تو ان ویب سائٹ سے مدد لی جا سکتی ہے سرچ کرنے کے لیے تو یہ نیٹ پر حدیثوں کو سرچ کرنے کا آسان طریقہ ہے تو میرے خیال میں تو جس بندے کے پاس وہ نیٹ اویلیبل ہے تو وہ نیٹ سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لے بہت سارے سافٹ ویئر موجود ہیں جو کہ احادیث کے سرچ کے لیے ہیں ہمارے جامعہ دارالحدیث محمدیہ کی ویب سائٹ پر بھی چند ایک سافٹ ویئر ہیں اردو میں بھی اور عربک والی سائٹ میں عربک کے اندر بڑے شاندار قسم کے ویب سائٹ اپنا سافٹ ویئر ہیں جو کہ حدیث کی سرچ میں مبید و معاون ہو سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں فری ڈاؤن لوڈنگ ہے سوال کیا ہے کہ کتا اگر جسم کو چاٹ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سوال کا جواب تو ہم درس میں دے چکے ہیں کہ نجاست جسم کو اگر لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ودو کے ٹوٹنے کی چند ایک یعنی کہ شرائط ہیں اور نشانیاں ہیں جن کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے اگر وہ چیزیں پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹے گا وگر نہ نہیں ٹوٹے گا تو کتا اگر زبان لگاتا ہے جسم کے کسی حصے پر کتا چاٹتا ہے جسم کو تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ جگہ آپ کہیں گے کہ نجس اور ناپاک ہو گئی ہے اس کو دھو لیں پاک صاف ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہے بس کیسے دھوئیں گے ایک دفعہ یا سات دفعہ وہ برتن کے بارے میں آیا ہے کہ برتن کے اندر اگر کتا موہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھویا جائے گا تو انسانی جسم کو اگر کتا چاٹ لیتا ہے تو اس کو سات مرتبہ دھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور برتن دھونے والی حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اولا ہونا بھی تو پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے تو وہ برتن کے ساتھ خاص ہے انسانی جسم کو برتن پر قیاس کرنا یہ کوئی عقل مندی اور دنائی نہیں ہے نہ ہی کوئی دین کی خدمت ہے کچھ لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا ہوا ہے لیکن انہیں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے دوسرا سوال شاید یہ کہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے یہ سوال ہے یا کوئی اور ہے ہاں جی نماز نہ پڑھنے کا گناہ یہ ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہتا بالکل ختم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ترقلاۃ مختوبہ تا متامن فقد کا جو بندہ جان بوجھ کر فردی نماز ترک کر دے چھوڑ دے وہ آدمی کافر ہو گیا دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا ایمان اس بندے کے دل میں پیدا نہیں ہوتا جو بندہ نماز ادا نہ کرے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کی ادائیگی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے ایمان کے پیدا ہونے کے لیے سوال کیا کہ بندہ کتنے دنوں تک نماز نہ پڑے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑے فردی نماز فاقد کا قد وہ کافر ہو گیا کوئی بھی شخص ایک بھی فردی نماز جان بوجھ کے ترک کر دے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام و ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ علل اطلاق متلقن بات ہے کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی فردی نماز چھوڑے جان بوجھ کر پڑھنے کی اس کی نیت اور ارادہ نہ ہو ہر دھرمی کی بنا پر وہ نماز ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جب کوئی بندہ نوافل یا سنتے پڑ رہا ہو اور اقامت ہو جائے اس میں ایک رکت پڑی ہے تو نماز توڑ دے یا جاری رکھے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو نماز توڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں جس نے ابھی ایک رکت مثلا پڑی ہے دو رقطے پڑھنا چاہتا ہے اس کو نماز توڑنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جو ہی اقامت شروع ہوئی نماز اس کی ختم ہو گئی جیسے کہ آئے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جائے تو ہوا کے خارج ہونے کے بعد اس کو نماز توڑنے کی ضرورتی نہیں کیونکہ ہوا کے خارج ہوتے ہی اس کی نماز ختم بدھو کے ختم ہونے کی بنا پر تو ایسے ہی جو آدمی سنتیں یا نوافل ادا کر رہا ہے اور اکامت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادا و قیمت سلاۃ و فلاں سلاطا مختوبہ کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فردی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں اقامت کے ہوتے ہی اقامت ہونے کی بنا پر اس کی نماز ختم جس طرح ہوا کے خارج ہوتے ہی گلو ٹوٹنے کی بنا پر اس کی نماز ختم اب ہوا کے خارج ہونے کے بعد نہ اس کو نماز توڑنے کی ضرورت ہے نہ نماز چھوڑنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت ہے ایسے ہی وہ بندہ جو نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں باقی ہیں تو وہ اقامت کے ہوتے ہی نماز چھوڑ دے اس کی نماز ختم ہو گئی نہ اس کو سلام پھیرنے کی حاجت ہے نہ نماز توڑنے کی حاجت ہے وہ پہلے ہی ختم ہو گئی اپنے آپ اس کے بس میں ہی نہیں رہی ہاں نبی رسلاط وسلام کا فرمان ہے ادا قیمت سلاۃ ولا سلاکتوبہ جب اقامت ہو جائے تو فردی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں لفظ سالات اور نماز کم از کم ایک رکت پہ بولا جاتا ہے ایک رکعت سے کم اگر اس کی نماز ہو مثلا آخری رکت کا اس نے رکو کر لیا ہے سجدے میں ہے آخری رکت کے سیدے میں اور اقامت ہو جاتی ہے اب اس کی سلاد باقی نہیں بلکہ سلاد کا ایک جز اور حصہ باقی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے سلاد کی کہ نماز نہیں نماز کا جز کوئی باقی رہ گیا ہے وہ ہو جائے گا مثلاً اقامت ہوئی یہ بندہ سجدے میں تھا آخری نقد کے تو یہ سجدہ کرے تسلی کے ساتھ تشہد پڑے تسلی کے ساتھ نماز مکمل کرے پھر جماعت کے اندر شامل ہو جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ادا فلا تھا مکتوبہ جب اقامت ہو جائے تو فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں تو ایک رکعت سے کم پر نماز نہیں بولا جاتا لفظ نماز کم از کم ایک رکعت پر بولا جاتا ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کم از کم دو رقتوں کو نماز قرار دیتے ہیں جبکہ درست اور صحیح بات یہی ہے کہ کم از کم ایک رکت بھی ہو تو تب بھی نماز کہلاتی ہے دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رکت نماز وطر ادا کرنا ہے اگر دوسرے رکت کے قیام میں ہو تو تو اس کی ایک رکت کا اکثر حصہ باقی رہتا ہے نا اور اصول ہے لل اکثری حکم ال کا حکم ہوتا ہے لہذا اس کی ایک رکت کا اکثر حصہ رہتا ہے تو سمجھو کہ اس کی گویا رکت ہی رہتی ہے تو رکت نماز ہے لہذا وہیں پہ چھوڑ دے نصف سے کم ہو تو پھر وہ رکت نہیں بنتی کیونکہ اکثری حکم الکل یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اکثر کل کا حکم رکھتے ہیں دوسرا یہ سوال کہ ایک آدمی بھول گیا ہے پتہ ہی نہیں کہ کون کون سی اس کی نماز رہتی ہے تو وہ کیا کرے کوئی بھول گیا ہو یا کسی کو یاد ہو کوئی بھول جائے یا کسی کو یاد ہو کہ میں نے فلا فلا فلا فلا, فلا نماز نہیں پڑھی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کی نمازیں ادا کرتا پھرے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیہ السلام یا حدیم ماں قبلہ ہو مسلمان ہو جاؤ گزشتہ سارے گناہ مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ پکا نمازی بن جائے اللہ تعالی سے توبہ طائب ہو جائے مومن بن جائے پکا اس کی گزشتہ زندگی میں جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ساری اللہ کے سپرد سچے جن سے تائب ہوگا تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے یہ بدن اللہ سید آتے کہ اللہ تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کے رکھ دے گا لہذا ساری زندگی کی جو رہ گئی ہے بارے قدا ابری ادا کرنے کی ضرورت نہیں والدہ اپنی جائیداد اپنی اولاد کے درمیان زندگی میں تقسیم کرنا چاہتی ہے اس کو منیحا یا عطیہ کہیں گے یہ طریقہ نہیں بنا طریقہ اس وقت وراثت کا کوئی حکم نہیں لگے گا اس پہ ہبا اور عطیہ کا حکم لگے گا اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد لڑکوں اور لڑکیوں بیٹوں اور بیٹوں کے ماں بہن برابر برابر تقسیم کرے برابر برابر ان کو ہبا کرے اور عتیجہ دے لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت دینا ناجائز ہے حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو تجدید ایمان کے لیے کیا کرے تجدید ایمان کے لیے وہ توبہ کرے نماز پڑھے کیونکہ ایمان نام ہے کال عمل اور یقین کے مجموعے کا تو کال اور یقین اس کا باقی ہے عمل میں کمی آئی وہ کمی پوری کرے گا مومن ہو جائے گا اسی طرح جو منافقین تھے ان کے ہاں عمل بھی تھا اور کال بھی تھا کمی ان کے یقین میں تھی یقین کی کمی دور ہوئی پکے ممن ہو گئے ایسے ہی ایک آدمی عمل بھی کرے یقین بھی اس کا پختہ ہو اور اقرار نہ کرے تو اس کو صرف اقرار کی ضرورت ہے اقرار کرے گا ایمان اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو جس چیز کی کمی ہے ایمان کے پیدا ہونے میں اس کمی کا ازالہ کیا جائے اس کو دور کیا جائے بندہ مومن ہو جاتا ہے شیخ کے پاس جانے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ اگر دن کے وقت نوازے نہیں پڑھ سکا تو شام کو اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صحیح بخاری نبی دو دیگر دل کی کتابوں میں کتاب المغادی غربہ خندق کے بعد میں موجود ہے کہ وزبا حزاب میں ان کی نمازیں کچھ رہ گئی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ہمت و توفیق دی انہیں فرصت ملی انہوں نے نمازیں ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں بالترتیب پڑی تو ایسا کیا جا سکتا ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی بندے کی نمازیں رہ گئی دن میں دو تین نمازیں رہ گئی ہیں اس کی چار نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ ان کو جب وقت ملے پڑھ لے نبی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ من نامانی سیالات یا عناسیہ ہا فلیو سلیحا دستی قذا جو بندہ نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہے تو سوئے کو جب جاگائے آئے بیدار ہو اور بھولے ہوئے کو جب یاد آئے وہ نماز پڑھے لیکن اس کو روٹین بنا لینا عادت بنا لینا یہ غلط ہے ناجائز ہے کیا بندہ روزانہ یہ کام کرنا شروع کر دے کہ وہ چار چار پانچ پانچ نمازیں دے وہ روزانہ ہی رات کو ایک منٹ تو بیٹھ کے ساری پڑے اور سارا دن آوارا گردی کرتا رہے تو یہ کام بالکل غلط اور ناجائز ہے